أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونقفه ونقفه والمحطنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتعوا بأموالكم محسنين غير مصاقحين فمد تمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريغة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريغة إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا والمخصنات مینن اور حامد والی عورتیں عورتوں میں سے حامد والی عورتیں وہ بھی تم پر حرام ہیں ما ملکت مگر جس کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی لونڈیاں کتاب اللہ علیکم یہ تم پر اللہ تعالی کا لکھا ہوا ہے یعنی فریضہ ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَا اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو ان کے علاوہ ہیں بھی انال یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعے محسنہ حال میں کہ تم نکاح کرنے والے ہو محسن صاد کے ساتھ نکاح کرنے والے غیرا مسافینہ نہ کے بدکاری کرنے والے سمستن کا تم بھی تو پھر وہ عورتیں جن سے تم نے فائدہ اٹھایا فائدہ تم اٹھاؤ فعا تو ہننا سن تو انہیں ان کے حق مہر مقرر شدہ ادا کرو والا جو ناخا کم اور تم پر کوئی گنا نہیں فی ماتا به تم بعد خریدا جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ انٹی یقینا اللہ تعالی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ خانہ ہو نے اہل ایمان پر حرام رشتوں کا ذکر کیا کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے ناجائز اور حرام ہے تو اس آیت میں ایک اضافی کی ذکر کی ہے رخانا تو میننساری اور وہ عورت جو شادی شدہ ہو جب تک وہ خامد والی ہے شادی شدہ ہے اس کے ساتھ کوئی اور مرد نکاح نہیں کر سکتا پہلا مرد اس کو طلاق دے دے یا پوت ہو جائے اور دونوں صورتوں میں اس کی عزت ختم ہو جائے ایسے ہی یا عورت خود کھلا دے یعنی کسی بھی طریقے سے نکاح ختم ہو جائے پھر اس سے کوئی اور مرد نکاح کر سکتا ہے وغیرہ نہیں تو یہ عورت جو شادی شدہ ہے اگر لگی باندھ کر آ جائے مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ ہی فار کیا کافروں کی کچھ عورتیں گرفتار ہو گئیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی لوڈیاں بن گئی اب ان میں سے کچھ عورتیں شادی شدہ بھی ہوں گی ان کے خامد موجود ہوں گے تو خامد بے شک موجود ہوں ان کے لیکن اگر وہ لوڈیاں بن کے آ گئی تو ان کا سابقہ جو نکاح ہے وہ واطل ہو گیا ختم ہو گیا اللہ نام شخص ایمانوں کو نکاح والی نکاح شدہ عورتیں تم پر حرام ہیں ان کہ وہ تمہاری لونڈیاں بن کر آئیں اگر لونڈیاں بن کر آئیں گی تو پھر شادی شدہ ہونے کے باوجود حامدوں والیاں ہونے کے باوجود وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہیں بلکہ حرام ہیں لونڈی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصت برائے رحم کی شرط لگائی ہے کہ اس سے صحبت اور دماغ کرنے سے پہلے اس کا اس کے برائے رحم ہو جائے یعنی اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہو جائے اگر عورت جو پکڑی گئی ہے لمبی بن کے آئی ہے اگر وہ حاملہ ہے تو اس کا حمل ودا ہو جائے پھر اس کے بعد وہ نفاس سے فارغ ہو تو اس کا مالک اسے سے صحبت کا سکتا ہے اور اگر حمل کی حالت میں نہیں تو پھر ایک حید کا انتظار کرے ایک حیض کے بعد جب وہ حیض سے کھارے ہو تو پھر اس کے ساتھ وہ جمع کرے صحبت کرے ایک عورت کو لونڈی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہاں کی اور فرمایا کہ اس کے مالک میں محسوس ہوتا ہے کہ اس سے صحبت بھی کر ہے تو بتایا گیا کہ جی ہاں فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر ایسی لانت کروں اس آدمی پر جو اس کے ساتھ اس کی قبر میں جائے قبر تک لانت کا اثر لانت کا مطلب رحمت کے ماہرومی کی بد دعا اور فرمایا کہ حاملہ عورتوں سے حاملہ لونڈیوں سے جمع نہیں کرنا لونڈی ہے وہ بچے کو جنم دے لے نکاح سے پارک ہو جائے پھر اس کے ساتھ سب کریں فرمایا یہ اب جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اب یہ اس کا کیا کرے گا یہ اس کو غلام کیسے بنائے گا لونڈی کا بچہ جو سابقہ خان سے ہو وہ غلام ہوتا ہے اب غلام بنانا اس کے لیے حلال نہیں رہا اس وجہ سے کہ یہ اس کے ساتھ سخبت کر بیٹھا دوران حمل صحبت کے نتیجے میں جو حمل ہوتا ہے بچہ جنین اس کی نشو وما ہوتی ہے اب یعنی اس حمل میں اس کا حصہ بھی شامل ہو چکا ہے واقعی فری ورنہ سو ہوں وہ اب وہ اس کو اپنا وارث کیسے بنائے گا وہ والا یقین جو اس کے لیے حلال نہیں ہے یعنی اس کو اپنا بچہ بنا نہیں سکتا اپنا وارث بھی نہیں بنا سکتا کیونکہ اصل تو کسی اور کا ہے اصل بنیاد نصفہ جو ہے وہ تو کافر کا ہے جس کی وہ سہتا ملی تھی اب اس صورت میں اس کو نہ یہ اپنا بچہ بنا سکتا ہے نہ اپنا غلام بنا کے رکھ سکتا ہے دونوں کام اس نے خراب کر بہت غلط کام کیا ہے برا فیم کیا ہے پران اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ اس پر ایسی دانت کروں جو اس کے ساتھ اس کی قبر تک جائے تو یہ اس کے برائے ریشن یہ ضروری ہے اس کے بعد مالک اپنی لمڈی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے کتاب اللہ علیکم یہ اللہ تعالی کا خریدا ہے یعنی جن حرام رشتوں کا ذکر اللہ سرخانہ ولا نے سابقہ آیات میں کیا ہے ان سے نکاح نہ کرنا یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے مقبر کردہ فریضہ ہے جس کو ماننا اور تسلیم کرنا لازم اور ضروری ہے وَأُحِلَّ لَكُمَّ مَا اس کے علاوہ جو رشتے یہاں پر بیان ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو باقی رشتے ہیں وہ سارے تمہارے لیے حلال ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہیں چند عورتیں ہیں جو حرام ہیں جن پر کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع ہے باقی ساری عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے اب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں کے چند ایک رشتے ذکر نہیں ہیں اس طرح وضاحت کے بارے میں صرف دو رشتوں کا ذکر ہوا ہے رضائی ماں رضائی بہن اور حدیث میں آ گیا ہے یحر یحر نصب جو نسبی رشتے حرام ہے جو سارے رضائی رشتے بھی حرام ہیں, بھی حال ہیں پھر اسی طرح یہاں پر دو بہنوں کو جمع کرنے کی ممانعت آئی ہے جبکہ حدیث میں خالہ اور بھنجی کو پھکری اور بھتیجی کو بیک وقت نکام میں رکھنے کی ممانع موجود ہے تو ما برا ظالی اس سے مراد قرآن کے اندر جو رشتے آئے ہیں وہ بھی حدیث کے اندر جو رشتے آئے ہیں وہ بھی یہ تو ہیں جن کا نام لے کر جن رشتوں کو حرام قرار دیا گیا وہ تو ہیں حرام اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے رشتے وہ حلال ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز اور درست ہوگا اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہر کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو بیات وقت نو نو عورتوں سے نکاح دیا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے ایک شوقن بھی برداشت نہیں لیکن یہ بات نہیں یہ شریعت کا مستقل اصول اور قاعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا لا تجمارو بن تو اردو اللہ ہی و بن رسول اللہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کے نکاح میں جمعی ہے اس طرح دو بہنوں کے کو نکاح میں رکھنا منع ہے کالا اور بھانجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنا منع ہے ٹھپھی اور بھتیجی کو بیات وقت, وقت نکاح میں رکھنا منع ہے ایسے ہی بنت سے رسول اللہ اور بن سے اللہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا منع اور حرام ہے اسی لیے فرمایا اگر علی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو طلاق راپ لیتے اس سے نکاح کر یہ بھی ایک شری حکم ہے بن سے رسول اللہ اور بن سے ابوب اللہ ایک آدمی کے نکاح مجھے مانگ ان سب کا نیرا مسافی اپنے مالوں سے تم تلاش کرو نکاح کرنے کے لیے بدکاری کے لیے نہیں یعنی نکاح کے لیے بھی بندہ خرچ کرتا ہے ہاتھ مہر مقرر ہوتا ہے شادی بیاہ کے خرچ اخراجات ہیں عورت کی کفالت ہے سارا معاملہ ہے خرچ ہوتا ہے تو اپنے مالوں کو خرچ کرنا ہے احسان کے لیے نکاح کے لیے غیرہ مصافحین بدکاری کے لیے نہیں بدکاری کرنے والے بھی اپنا پیسہ لوٹاتے ہیں کیا پیسہ خرچ کرتے ہیں چاہے وہ مستقل یارانے ہوں یا ہمارا قسم کی عورتوں کے ساتھ وہ بدکاری کریں پیسہ وہاں پہ بھی خرچ کرتے ہیں فرمایا سمجھتا ہوں بھی انگوادی کو اپنے مانگوں کے ذریعے اس کے علاوہ یہ جو حرام رشتے ہیں ان کے علاوہ باقی ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں لیکن شرط کیا ہے نکاح کرنا ہے سفا نہیں بدکاری نہیں سمجھتا تم بھی ملہنا تو ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ خعات نہ اجورہ ہو نہیغ تو ان کو ان کے مقرر شدہ حق مہر ادا کرو جو شیعہ ہیں رات ہوئی وہ کہتے ہیں یہ آیت اصل میں تھی سمجھتا تم بھی ملہنا علا اجال مسمہ جن سے تم فائدہ اٹھاؤ ایک مقررہ مدت تو ان کو ان کا ہاتھ ہے تو اگر یہاں پر لفظ اجل مسمہ مقررہ مدت ہو تو نتیجہ پہ نکلتا ہے مسا تو وہ اپنی طرف سے یہاں پہ لفظ الا اجل مسمہ من حناہ کے بعد اضافہ کرتے ہیں مساح کو ثابت کرنے کے اور جن لوگوں کو پتا نہیں ہے ان کے سامنے یہی آئٹ کھول کے رکھ دیتے ہیں کم از کم تعتم بھی کاتو ہننا کہ جو بھی تم ان سے فائدہ اٹھاؤ تو ان کو ان کی ہاتھ میں ہر مقرر شدہ جو ہیں وہ ادا کرو لفظ اجلے مسما یہاں پہ نہیں وہ اپنی طرف سے داخل کر لیتے ہیں اپنے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ وہ لفظ تھا اور انہوں نے نکال دیا ہے جو ان کا روا کافی دار بدل گیا تو لفظ اگلے مسمہ ہو تو پھر مسئلہ والی کوئی بات بنتی ہے وغیرہ متا یہ ثابت نہیں ہوتا اور اس سے جو تم فائدہ اٹھاؤ اس کے لیے تم نے حق مہر جو مقرر کیا ہے وہ حق مہر اس سے کھو دو لاجونا شاعری تم سیما کرا بھائی تم بھی دل کری اور حق مہر مقرر کرنے کے بعد آپس میں تم راضی ہو جاؤ زیادہ دینی پا مثال کے طور پہ حق مہر مقرر کیا ہے دو لاکھ بندہ کہتا ہے چلو میں دو کے بجائے چار دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یا بیوی بی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے دو لاکھ حق مہر ہے وہ آپ نے مجھے دینا ہے میں نے لے کے بھی کیا کرنا ہے میں بھی آپ کی اور مہر بھی آپ کا چھوڑ دوں جس بات پر راضی ہو کوئی بات نہیں ان اللہ عطان عظیم الحکیم اللہ تعالی خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے اب اصل اصول تو یہ ہے کہ مقرر شدہ حق محر ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے تو پھر آپس میں مل جل کے جو کمی بیشی کرنے لیں مندی کے ساتھ تو اس میں کوئی حد نہیں لاج نہ آ رہے اب ہمارے یہاں صورت حال یہ ہے کہ لڑکی کو اس کے گھر والے یہ سمجھا کے سیکھتے ہیں کہ تمہیں حق محل نہیں لینا اور لڑکا بھی کروڑ روپیہ ہات مہل مقرر کرتے ہوئے دل میں یہی نیت رکھتا ہے کہ معاف کرا لینا ہے تو یہ طریقہ کاریہ اصل میں عورت وہ خود کمائی نہیں کرتی شریعت نے اس کے اوپر کمائی کرنے کا بوجھ نہیں ڈالا نہ ہی کسی کی کفالت اس کے ریمے ہے بلکہ وہ خود مقفول ہے اس کی کفالت کی جاتی ہے تو عورت کی پراپرٹی عورت کی جائیداد وہ کیسے بنتی ہے اس کے ماں باپ کی طرف سے اس کو تحفے صحائف ماں باپ کی طرف سے طریقہ وراثت خامد کی طرف سے حق میں ہے اولاد کی وراثت خامت کی طرف سے کفت تحائف اولاد کی طرف سے اطیجار یہ چیزیں مل ملا کے اس عورت کی پراپرٹی بناتے ہیں تو اب جو ذرائع ہیں عورت کی پراپرٹی کے عورت کی جائیداد کے انہی کو آپ مضبوط کر کے رکھ دیں تو یہ کام غلط ہے ہمارے معاشرے نے ایسے کیا وراثت میں سے بھی عورت کو حصہ نہیں دینا بہنوں کو معروف کر دینا اور حق لہر ہے وہ بھی عورت کو نہیں دینا کوشش کرنی ہے کہ اللہ کر کے نہ ہی دینا پائے اور جو کوئی سونا چاندی ڈال دیا وہ بھی مرد نے کچھ یقین بات کہ اب وہ کاروبار کی ضرورت ہے اور اب فلاں ہے اور یہ اور وہ چونکہ ناچے لہذا اب سور صورتحال حال یہی نکلتا ہے کہ بس یہ بیچ دو بیچ کر زیور یعنی جو بھی پراپرٹی عورت کی وہ سارے کے ساری چھٹی ختم یہ ہمارے معاشرے کیا ہوا ہے نتیجہ کیا ہے عورت بےچاری بالکل بے کا لاچار دے جا رہو حالانکہ یہ کام غلط ہے یہ طریقہ کار ہے کہ عورت کو اس کا جو حصہ وراثت میں سے ہے وہ دے دو پورے کا پورا اس کے نام لگوا دو پھر دیکھتے ہیں وہ تمہیں دیتی ہے معاف کر دیجیے نہیں اور پھر عورت کا اپنا حق باس پر اختیار تو ہے ہی نہیں اسے چھوڑنے کا کیوں اس کے وارث ہیں خامد اس کا وارث ہے اولاد اس کی وارث ہے وہ خود تو دے نہیں سکتی پیچھے پڑتے آئے نا زیادہ سے زیادہ ایک تہائی اپنی کل جائداد میں سے ایک تہائی وہ ہیا کر سکتی ہے صدقہ کر سکتی ہے اٹیا توفہ کم دے سکتی ہے اس سے زیادہ کی وہ تصورت کرنے کا اختیار نہیں نہ مرد کو نہ عورت کو تو کیا جی اچھا زمین تھی وہ بھائیوں کو بخش دی اور بھائی بھی شرم نہیں کرتے بالکل بے حیا اور بے زیرت ہو جاتے ہیں کہ بہنوں سے لے رہے ہیں بہنوں کو دیا جاتا ہے کہ ان سے لیا جاتا ہے وہ سارے وشرے کی روایات بھول جاتے ہیں جب باری آتی ہے ہاتھ محر کی یا جائیداد کی کر کے پھر سارا کچھ بھول جاتے ہیں اور یہ جو مال ہے مار یہ عورت کی اہمیت بناتا ہے ایک عورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتی ہے کہ میری بیٹیوں کا باپ یعنی میرا آنکھ بہت ہو گیا ہے اور ان کے چچا نے ان کی ساری جو ہے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے اور یہ میری دو بیٹیاں لاسن کا ہے ان کا نکاح نہیں ہوگا اگر ان کے پاس دال نہ ہوا یعنی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج کے زمانے میں بھی مال کی اہمیت تھی عورت کے لیے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت سے چار وجوہات کی بنا پر نکال کیا جاتا ہے اس کے حسن جمال کی وجہ سے اس کے حسب و نصب کی وجہ سے خاندان اونچا ہے اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے تم دین والی کو ترجیح دو سب پر بداتی دین تاریخ تو اب یعنی کہ یہ چار وجوہات ہیں شریعت نے اس میں سے کسی وجہ کو یہ نہیں کہا کہ بس اس وجہ سے نکاح نہیں کرنا ہاں یہ کہا وجوہات ٹھیک ہے کوالٹی چاروں نے اپنے سامنے رکھو حسن بھی حسن و جمال بھی ہو حسب و نشت بھی ہو مال و دولت بھی ہو اور دین بھی ہو لیکن تین چیزوں کی وجہ سے دین کو نہیں چھوڑنا دین کی وجہ سے باقی چیزوں چھوڑنی پڑتی ہیں تو چھوڑ دو یہ مانا ہے تو اس میں ایک چیز مال بھی ہے تو عورت کا مال اس کی اہمیت اسلام نے بھی بتائی ہے کہ عورت مالدار ہونی چاہیے اس کے پاس اپنی کچھ پراپرٹی کچھ جائیداد ہو کچھ مالک ہو تاکہ اس کی اور حیثیت بنی رہے آج ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا گیا ہے کہ والد کی وفات کے بعد اولاد نے جائیداد ساری بانٹ لی وہ ماں کا جو آٹھواں رشتہ بنتا ہے وہ اس کو آٹھواں بھی نہیں دیتے وہ سارے بیٹے ہی قبلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نہ بہنوں کو دیا نہ ماں کو دیا اور پھر وہ ماں بیچاری گردر کے چھوکرے کھاتی ہے وہ ہمیں کوئی بھی سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور جی جن عورتوں کے پاس کوئی پراپرٹی کوئی جہداد کوئی بینک بیلنس اسی صورت میں مال موجود ہوتا ہے ان کی قدر باقی رہتی ہے yes. یہ دنیا ہے اور اس میں لوگ قریب تر منفیات قریب تر فائدے کو ملبوز خاطر رکھتے ہیں قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمان تو شریعت نے ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس بات پہ زور دی ہے احکامات نازل کیے تاکہ ہر کسی کی حیثیت اپنی جگہ پر برابر بنی ہے ان اللہ حسان علیمن شکیمہ یقینا اللہ تعالی خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے